تو آحسن صلاح تو مجھ پر اچھے طریقے سے درد پاک پڑھو سلو الحبیب صلیم صلی اللہ صلی اللہ آزادی ایک ایسا لفظ ہے جو بعض اوقات قوموں کو عروج اور بلندی کے ایسے مرتبے پر لے جاتا ہے جس کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا اور یوں ہی بعض اوقات یہی لفظ اقوام کو اور معاشرے کو ذلت پستی اور انحطاط کے ایسے گڑے میں لے جایا کرتا ہے کہ اس کا بیان بھی الفاظ میں نہیں ہو سکتا آج کا ہمارے سسرے کا موضوع ہے میری آزادی اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ ہم نگران مرکزی مجلس شورا سے مدنی پھول بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے اس موضوع کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع اوپن رکھے ہیں آپ کال کے ذریعے سے میسج کے ذریعے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے ٹیلی گرام کے ذریعے سے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کے ذریعے سے بھی سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں اور اپنی قیمتی آراہ سے ہمیں باخبر بھی کر سکتے ہیں سگیر لفظ ہے میری آزادی کیا فرمائیں گے آپ اس لفظ کو سننے کے بعد ایک نوجوان ہے اس کے اپنے محسوسات ہیں اور اگر کوئی ادارے میں کام کرنے والا ورکر ہے اس کے ایک اپنے محسوسات ہیں ہر بندہ فریڈم چاہتا ہے آزادی چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے طریقے سے زندگی گزاروں کہ میرے اوپر ریسٹرکشن نہ ہوں میں باؤنڈ نہ ہوں میں قید بن کے نہ رہوں بلکہ میں آزادی سے جو کہنا چاہوں وہ کہہ سکوں جو کرنا چاہوں وہ کر سکوں جہاں جانا چاہوں جا سکوں یہ ایک ذہن اور مائنڈ سیٹ بنتا چلا جا رہا ہے کیا یہ معاشرے کے مثالی معاشرہ بننے میں رکاوٹ ہے الحمدللہ رب ربی العالمین والسلام وسلم سید المرسلین آپ کے سوال کے اوپر موضوع کے اوپر جو ایک تشہری گلدستہ تیار ہے جی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ جواب کی طرف بھی بڑھتے ہیں دکھائیے میری آزادی یہ وہ نعرہ ہے جو آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی انداز میں لگا رہا ہے عورت مرد کی برابری کرنا چاہے تو اس کو اپنی آزادی سے تعبیر کرتی ہے نہ ہی پردے کا خیال نہ ہی گھر کی پرواہ حتیٰ کہ اولاد ماں باپ کی روک ٹوک کو اپنی آزادی کو سلب ہونا تصور کرتی ہے آج کے دور میں آزادی کے معنی بالکل ہی مختلف ہیں جس میں ہر فیصلہ خود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ جب چاہے سوئے جیسے چاہے رہے اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو نہ دین کی فکر نہ اخلاق کی پرواہ اپنی اصلاح کرنے والوں سے دور بھاگنا یہ انداز اور یہ اتوار کیا اسی کا نام ہے میری آزادی کیا ایسی آزادی سے قائم ہو سکتا ہے مثالی معاشرہ دیکھیے انہوں نے بھی اپنے تشہیری مدنی گلدستے میں کافی سارے اشکالات بھی رکھے ہیں سوالات بھی رکھے ہیں دیکھیے ہم چونکہ مدنی چینل سے وابستہ ہیں اور ہم بات اسلام و دین کے پیرائے میں رہ کر کریں گے شریعت و متعرہ کے دائرے کار میں رہ کر ہمیں بات کرنی چاہیے اگر ہم اسلام و دین کی اس اصولوں کی اور اس کے احکامات کی بات کرتے ہیں اور اے مسلمان اس کو سوچنا بھی چاہیے تو اسلام میں فریڈم ہے بٹ فریڈم وتھ لمیٹیشن کا ورڈ ہے فریڈم وتھ لمیٹیشن تو ہمیں آزادی ہے مگر آزادی ایک حدود و کودات کے اندر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہماری تخلیق اس رب کائنات نے فرمائی ہے جی اس رب نے ہمیں جس انداز پر پیدا کیا انسان کے اندر جیسی عادتیں ہیں جیسی طبیعتیں ہیں جس طرح کی اس کے خیالات اور اس کی عقل و شعور کا ایک انداز ہے تو اس کو ایک حد کے اندر رکھنے کے بھی اہتمام اور انتظام اور احکامات عطا کیے گئے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں کسی قسم کی کوئی بھی پابندی یا کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے کسی قسم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے تو یہ تو بالکل جنگل ہو جائے گا اور جانوروں والا ایک معاشرہ بن جائے گا اگر ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں روزمرہ کی جو زندگی کی بات کریں تو اب اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے نا تو وہ اپنی زندگی کو ایک اصول اور لمیٹیشن کے اندر ہی چلاتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طبقہ کچھ آزادی کی باتیں کرتا ہے تو اس نے اسکول اور کالج یونیورسٹی میں جو پڑھا ہے تو اس نے اصولوں میں پڑھا ہے اگر آٹھ بجے اسکول ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے میں نو بجے آؤں میں دس بجے آؤں میری مرضی ہے اگر یونیفارم تھا تو اس نے نہیں کہا کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں جیسا چاہوں جو کپڑے پہن کر چاہوں میرا ادارہ مجھے کیوں منع کرتا ہے اگر اسے چھٹی چاہیے تو اس کو چھٹی نہیں ملتی اس کو ٹائم پر چھٹی ملے گی آفس ہے تو آفس کے اپنے ٹائمنگ ہے لنچ کے اپنے ٹائمنگ ہے تو یوں انسان اگر اپنی زندگی پر بھی غور کرے تو وہ آزاد محض آزاد نہیں ہے وہ ایک اصولوں کا پابندوں اس کو رہنا ہی رہنا ہے اب جو آپ جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں وہ یہ کہ انسان فی نفسی ہی عمومی طور پر روک ٹوک کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کو روک کے مجھے کو ٹوک کے میں جو چاہوں کروں جو چاہوں کھاؤں جو چاہوں پہنوں جو چاہوں پیوں مگر یہ درست نہیں ہے یہ مینٹیلٹی درست نہیں ہے کیونکہ قرآن نے نکی کی دعوت دینے برائی سے منع کرنے کے باقاعدہ ایک احکام اور ایک اصول مرتب فرمائے ہیں پھر مسلمحین کا ایک پورا ایک حصہ ہے تو اگر دنیا میں سمجھانے اور روکنے اور ٹوکنے کا نظام ہی ختم ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر رہے گا کیا جس کی جو مرضی آئے گی جو جس کے ساتھ جو چاہے کرے گا اب بولے میں آزاد ہوں اگر راستے میں کوئی عورت جا رہی ہے میں چاہوں تو اس کو چھیڑ دوں میں آزاد ہوں بھائی مگر وہاں یہ نہیں چھیڑتا اس کو پتا ہے کہ میں چھڑوں گا تو پھر مجھے لوگ چھیڑ دیں گے اور میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں اگر ہم غور کریں تو آزادی نہیں ہے اس طرح اگر کوئی ہمیں روکتا ہے ٹوکتا ہے تو وہ اپنے تجربات کے تحت روکتا, روکتا ہے یہ تو ہو گئی جرنل ایک ڈسکشن اب اگر ہم اس کو عنوان کے ساتھ چلاتے ہیں شووں کے ساتھ چلاتے ہیں تو باپ بیٹے کو روکتا ہے تو بیٹے کو ٹوکنا پسند نہیں آتا شوہر بیوی بی کو ٹوکتا ہے تو بیوی بی کو ٹوکنا پسند نہیں آتا استاد شاگرد کو ٹوکتا ہے تو شاگرد کو ٹوکنا پسند نہیں آتا تو ان, ان چیزوں پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ پسند آنے نہ آنے کے حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے بجا فرما رہے ہیں بات یہ ہے کہ م, م, م, مطلب مجھے اگر رکا جائے تو میں یہ کیسے ریئلائز کر لوں کہ مجھے جس کام سے منع کیا جا رہا ہے وہ میرے حق میں بہتری ہے یعنی ایک میری سوچ ہے دیکھیں نا میں بھی انسان ہوں مجھے بھی اللہ تبارک بطارہ نے شعور دیا ہے سمجھ دی ہے فہم و بھی دی ہے اگر کوئی یوں سوچے کہ مجھے بھی میرے پاس بھی سب کچھ ہے جب میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں ایک چیز ریئلائز کر رہا ہوں اور مجھے وہ اپنے لیے ٹھیک لگ رہی ہے اور مجھے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے تو کیوں مجھے اس سے روکا, کیوں جا رہا ہے کیوں اس منع کر مجھے اصل میں اس میں سامنے والے کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کو اپنا خیر کو اور ہمدرد مان رہا ہے اگر آپ جس کو روک رہے ہو مثال کے اگر میں آپ کو کسی چیز کے کرنے کا منع کر رہا ہوں تو آپ کا میرے بارے میں تین چار چیزوں کا حسن زن یا گمان ہونا بہت ضروری ہے وہ آپ کو بھی فائدہ دے گا مجھے بھی فائدہ دے گا نمبر ایک آپ مجھے اپنا خیر خواہ مانیں مطلب دل سے تسلیم کریں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے یہ میرا بدخوا نہیں ہے دوسرا برائی نہیں جاتا میری میری چاہتا میری بات چاہتا میرے بارے میں آپ کا یہ گمان ہونا ضروری ہے دوسرا آپ میرے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے کریں ٹھیک ہے یہ میں مثال دے رہا ہوں تیسرا میرے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے یہ میرا زیادہ خیر خواہ ہے اور تیسرا میرے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ محض میری برائیوں اور خامیوں پر نہیں میری اچھائیوں پر بھی نظر رکھتا ہے جب آپ میرے بارے میں تین چار گمان قائم کر لیں گے نا اب میری بات آپ کو ریسٹرکشن یا تنقید یا روک ٹوک نہیں لگے گی لا ہاک لا بات کہی ہے آپ نے یہ جو آخری بات جو آپ نے سب سے آخری بات جو کہی ہے نا جی یہ مدینہ مدینہ بات کہی ہے آپ نے جب آپ, میرے، آپ مجھے جب جیسے پیر سا بنا اس میں اگر عقیدت کا پہلو آ جائے جی تو زیادہ آدمی مانتا جیسے مثال کے طور اگر اب اس عقیدت کرتے ہیں ہم کو ہمارے پیر ساتھ سے عقیدت ہوتی ہے بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہوں گے اولاد جن کو اپنے والد سے محبت کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے کیونکہ محبت اور عقیدت جی یہ جدا شے ہیں ہر عقیدت میں محبت تو ہے مگر ہر محبت میں عقیدت نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے اتنی مشکل ہے زیادہ مشکل خصوص مسلط لیا اصل میں ہر عقیدت میں محبت تو ہے یعنی میرے پیر سے مجھے محبت ہے تو عقیدت تو ہے لیکن عقیدت سے پہلی منزل میری محبت کی تھی بجے محبت کے عقیدت نہیں ہوتی ٹھیک مگر ایک اسٹچ جاتا ہے کہ محبت تک رختا بند عقیدت کی طرف نہیں جاتا مموماً بیوی کو شور سے محبت ہوتی ہے مگر بیوی کو شور سے عقیدت نہیں ہوتی بہت کم ایسے گھرانے ہوتے ہوں گے جہاں بیوی بھی بی بی شور سے عقیدت کا پہلو رکھتی ہو عموماً ماں باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن ماں باپ کی اوسی عقیدت نہیں ہوتی جیسے بزرگوں سے ایک ہماری نسپتے ہوتی ہیں لیکن اگر اس پہلو پر عقیدت کا بھی اگر غلبہ آ جائے صحیح تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل بلا جھجک اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ یار یہ اللہ کا نیک بند ہے یہ کہہ رہا تو اسی میں میری بہتری ہوگی صحیح صحیح تو اگر آپ کو سمجھانے والے کے بارے میں آپ کا یہ ذہن ذہن غالب ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے ٹھیک ہے میری بدخواہی نہیں چاہتا میرا حاسد نہیں ہے آپ اس کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے علم میں بھی مجھ سے زیادہ بہتر ہے اور یہ کہ یہ میری صرف خوبیوں پر خامیوں پر نہیں خوبیوں پر بھی نظر رکھتا ہے تو اس طرح کی چیز اگر آپ کے پیش نظر ہوں گی تو اس کا روکنا آپ کو یہ لگے گا نہیں کہ میری آزادی کو سلب کر رہا ہے اللہ, اللہ, اللہ. سبحان اللہ. کیا بہری بات کہی عمومی طور پہ حضور یہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ جس کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ آپ کو میرے اندر کیری نظر آتے ہیں میرے اندر جو ہے وہ خانگی نظر آتی ہیں جب دیکھو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ٹوکا ٹاکی کوئی نہ کوئی میرے بارے میں بازوں کی طبیعت ہوتی سلمان بھائی کہ وہ ان کا کام روکنا ٹوکنا ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی مطلب اگر جیسے کہ بیٹا ہے اگر کہیں آنا جانا چاہتا ہے اور وہاں آنا اور جانا نہ اخلاقی طور پر غلط ہے نہ شرعی طور پر غلط ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا لوز کریں رسی تھوڑی ڈھیلی کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر شرعی طور پر غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو پھر اخلاقی شریع طور پر سمجھائیں مگر دیکھیے آدمی کو سمجھانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اگر آپ سمجھائیں گے دلائل کے ساتھ ایک ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے میں نے منع کر دیا نا ب نہیں کرنا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ب نہیں کرے نا بس منع کر دیا نا ختم ہو گئی بات میرا منع کرنا کافی نہیں ہے حقیقت تو یہ کہ کافی نہیں ہے اس, اس دور میں کافی نہیں ہے وہ ایک الگ کیٹیگری ہے اگر جیسے کہ میں ہوں مجھے اگر مفتی صاحب جیسے ہمارے بعض مفتیان کرام ہوتے ہیں ارے پیر صاحب کی بات تو الگ ہی ہو گئی نا پیر صاحب کا معاملہ تو بالکل جدا ہی ہو گیا جی اس, ان کو تو میں اس میں مطلب وہ تو ایک معاملہ ہی الگ ہے صحیح yani صحیح میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر مجھے ہمارے مفتیان کرام میں سے کوئی مفتی صاحب فون کر کے کہہ دیں یا کہ بات سمجھا دیں کہ یار عمران یہ ہماری سمجھ میں آتا نہیں, نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں رکوں گا میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ میری آزادی پر قدگن لگ رہی ہے میری آزادی سلب ہو رہی ہے کیونکہ میں ہمارے کرام کو اپنا خیر خواہ پاتا ہوں ماشید. اپنے مفتیان کرام کو تجربے میں علم میں اپنے سے پاتا ہوں اور اپنے مفتیان کرام کے بارے میں یہ بھی ذہن ہے کہ یہ, یہ ہماری یہ مطلب جہاں ہمارے اچھے کام ہوتے ہیں بہتری ہی ہوتی ہے تو ان کی طرف حوصلہ افزائی اور اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں یہ میں نے جسٹ ایگزامپل دی ہے تو جب ایسا آپ کا تاثر کسی کے بارے میں جمے گا تو وہ جب آپ کو روکیں گے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تو اب مثال کے طور پر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں میں نے منع کیا کہ بیٹا در مچھ جانا بیٹا بولے گا باپ نے میری آزادی پر خدگن لگا ہے روکا ہے بیٹا, بیٹا چلا گیا لڑ کر یا الجھ کر یا جو بھی کر کے بحث کر کے منع کر چلا گیا آگے جا کر آگے جا کر رینجرس نے بولا اس گلی میں مت جانا آگے جا کے خطرہ ہے اب وہ نہیں بولے گا کہ رینجرس نے میرے پپا بندی لگائی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رینجرس تجربے کار بھی زیادہ ہے رینجرس میری خیر خواہ بھی ہے اور رینجرس میری بدخواہ نہیں ہے اور رینجس میرا بھلا چاہے گی اور رینجرس کو اس بات کا تجربہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب وہ رینجرس بھی نہیں بولے گا آپ نے میری آزادی پر کیوں پابندی لگا دی ہے وہ ایسا چپ چاپ واپس آ جائے گا پھر باپ کے سامنے کھڑا ہو کر بولے گا پھر باپ بولے گا ہمارے وہ مہموں میں کیا ہوا ہے وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو یعنی کہ وہ مطلب کہ وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو یہ ہمارے مہموں میں کیا ہوا ہے جو میری مہمن کمیونٹی ہے سمجھ نہ ہونا گاؤں کروچی یہاں جو میج مہمن مجھے برادری جو ہے ان کے حساب ہے ہم مہمن تو وہ سمجھ رہے ہوں گے آپ کبھی کبھی پنجابی کے دو چار لوگ بولی جاتے ہو تو تو یہ ان کی بھی میری کمیونٹی کی بھی اس بارے میں دل جوئی ہو جائے گی نا چلو عمران بھائی نے کہا یہ زبان میں کہ بولی تھا سر ٹھیک ہے تو اب یہ کہ ہمارے میمروں میں یہ کہوت ہے کہ وارے نہ وڑیو ہارے وریو یعنی کہ میں نے سمجھا کر تو بدلنے کی کوشش کی نہیں سمجھا مگر سر پر آ کر پڑی نا تو خود ہی بدل گیا نا تو وارے مطلب مورنے کی کوشش کی نہیں موڑا ہارے وریو ہار کر خود ہی بدل گیا کہ یار نہیں اب کوئی چارہ تو یہ تین چار چیزیں اگر آپ اپنے سمجھانے والے کے بارے, भा بارے भा میں ہو اور سمجھانے والا اس طرح نہ سمجھائے کہ اس کو لگے گئے یہ میری آزادی پر لگا روک رہا لگا رہا ہے دلائلڈ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو کسی کام سے روکتے تو کئی ایسے میں نے ارشادات پڑے ہیں کہ آپ دلائل دیتے تھے آپ بالکل ایک لاجک مثال کے طور پر ایک نوجوان آ کر بدکاری کی اجازت لیتا ہے آپ بتائیے کتنی ضرورت ہے یہ صاحبہ کرام علیہ رضوان پر کیا بیٹری ہوگی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دے اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بلایا اپنے پاس بٹھایا اور اس سے اس کی تفیم فرما رہے ہیں سمجھا رہے, سمجھا رہے ہیں در... اچھا آپ سمجھانا بھی مت کریں یہ کریں آقا کا ارشاد تو کافی ہے مگر امت کی تعلیم دیکھیے کیا بات آپ دلائل دے رہے ہیں لاجک کی بات کر رہے ہیں عقلی دلائل کے ساتھ کہ اگر یہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تمہاری خالے کے ساتھ کوئی کرے اس طرح مثالیں دیں کہ کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا تو نہیں تو جس جب تم یہ کام جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہو کسی کی خالہ ہوگی یوں کر کے تو اس کے دل سے آک دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلائل دے کر اس برے فعل کی جو قباہت تھی اس حل برے فعل کا جو ایک برا فیل، وہ جو برائی تھی وہ اس کے ذہن میں بٹھائی کہ یہ کتنا برا فعل ہے یہ ہو گیا پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے اس کے سینے سے اس کا برا وہ برا خیال ہی نکل گیا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بڑوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز یو یہ چیز یو یہ چیز یو ہم سمجھائیں اور تو انشاءاللہ تعالی ان کو نہیں لگے گا کہ آپ قدگن لگا رہے ہیں آپ پابندی لگا رہے ہیں کوئی رشتے کی بات اب لڑکا ہی کہتا ہے کہ بھائی جناب یہاں میرے کو کرنا ہے اب آپ ماں باپ بولے کہ نہیں تو دیکھیے یہ ہماری جو اس تو جنریشن ہے یہ پچھلی جنریشن سے فاسٹ ہے اور میڈیا نے اسے فاسٹر کر دیا ہے تو یہ بہت زیادہ مطلب کہ یہ ان چیزوں میں فاسٹسٹ بنا دیا سوشل میڈیا نے اس کو اور آگے کر دیا ہے تو ان صورتی حال میں وہ ان کو بتا دیں گے بھائی یہ نہیں یہ ہے اس وجہ سے منع کر اس وجہ سے منع کر رہے ہیں اور لڑ کر جھگڑ کر نہیں شفقت تو پیار اور محبت سے جب آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مان جائیں گے آپ بولے یہ تو اتنا سو کا میرے سے بحث کیوں کرتا ہے یہ اتنا سا ہے تبھی تو بحث کرتا ہے یہ نہ سمجھے تبھی تو بحث کرتا ہے اس کی عمر آپ کی عمر کا فرق ہے تبھی تو آپ سے بحث کرتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لیں تسلی رکھیں مریض چلاتا ہے کیا بات ڈاکٹر کبھی نہیں چلاتا آپ بڑے ہیں آپ پیرنٹس ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ استاد ہیں آپ رہنما ہیں آپ تحمل مزاجی سے کام لیں تدبر سے کام لیں چیخ پر آپ ہی چیخیں گے تو اس کو لگے گا کہ واقعی مجھ پر پابندی لگ رہی ہے میری آزادی سلب ہو رہی ہے تو آپ اس کی آزادی کے بارے میں اس کو ذہن دیں گے بیٹا یہ آزادی نہیں ہے یہ بربادی ہے آزادی اور بربادی کے فرق کو آپ سمجھائیں مگر وہ ایک اسٹیج تھا وہی جو ہم دو تین سلسلوں سے کر رہے ہیں وہ اسٹیج جو تھا سمجھانے کا ہم نے اس وقت سمجھایا نہیں تھا آج ایک اسٹیج ایسا آ کہ اس کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں رہا کیونکہ اس کی اپنی عقل کی مقدار اتنی بڑھ چکی ہے جب آپ کی بات اس کی سوچ میں داخل کرنا جو ہے نا اب آپ کے لیے بہت محنت طلب کام ہے یہ نہ ہوتا یہ کام اگر آپ اسے اس عمر سے سمجھا رہے ہوتے جہاں اس کی سمجھ پر آپ کی سمجھ گالی آ رہی تھی اللہ اللہ آج آپ کی سمجھ کا اس کی سمجھ پر غالب بانا جو ہے نا یہ بہت ہی مشکل کام ہے ایک سرکش گھوڑے کو رام کرنا جو ہے نا یہ ہر رائڈر کا کام نہیں ہے یہ اس کے لیے بڑی قابلیتوں بڑی صلاحیتیں چاہیے اللہ کریم ہمارے حال پر رہے ماں مارت ہی چاہیے اور یہ تھوڑا گرائے گا بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ گھوڑا ہے ہی گرانے والا لیکن جس دن یہ برام ہو گیا نا اور ہاتھ کا اگر سنا یہی ہے کہ ریسا گھوڑا جب چلتا ہے نا تو ریس بھی جیتا دیتا ہے سبحان اللہ کال تین کالس ہیں جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آصف نصیق تاری ہے اور کراچی سے بات کر رہا ہوں میں من بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آج کا جو دور ہے آج کا جو معاشرہ ہے جو اس طرح بےراہ روی کی طرف جانے بڑھ رہا ہے کیا اس کی خاص وجہ یہی یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ ہر وقت یہی یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ رہے کیا اسی میں اس کی جو ہے وہ ترقی ہے کیا اسی میں ہی اس کی کامیابی ہے ذرا اس پر روشن ڈالیے گا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ عورت نے وہ باتیں سنی ہیں جو آج میڈیا یا پیپر میڈیا الیکٹرانک میڈیا یہ ایجوکیشن سیکٹر بیان کرتا ہے جس دن اس عورت نے وہ بات سنی جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا اس, اس کے لیے انشاءاللہ اس کی سوچ بدل جائے گی اس کی ڈائریکشن بدل جائے گی اس کے لیے میں کہوں گا کہ اسے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھائیے جو پردے کا انسائکلوپیڈیا ہے ان اسے پڑھ کر کو سمجھ آ جائے گی یہ کتنی امپورٹنس سے پردے کے حوالے سے اور اس کو کہاں رہنا ہے اس کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے کہ اس کو مرد کے آگے چلنا ہے یا مرد سے اس کو پیچھے چلنا ہے مرد اگر اس نے رہنما ہے مرد رہنما ہے اور مرد افسر ہے اور رضاء القوا امون اللہ تعالی نے مردوں کا افسر بنایا ہے عورتوں پر تو ان کی, ان کی اس حکمیت کو اور ان کے اس بلند ہونے کو بڑے ہونے کو ہر عورت کو تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہے میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں تو یہ پیچھے چلنا یہ سب ایک محاورے شانہ بشانہ چلنا چاہیے یعنی کہ تم یہ کرو تو ہم بھی یہ کریں گے تم یہ کرو تو ہم بھی یہ کریں گے تم یہ کرو تو ہم بھی یہ کریں گے تم, کریں گے. تم کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے محترمہ نہیں کر سکتی آپ آپ کے اپنے عوارض ہیں آپ کے اپنے معاملات ہیں آپ کی زند... آپ کا اپنی ایک تخلیق ہے مرد کی اپنی تخلیق ہے اور سب کی الگ الگ جدا جدا ذمہ داریاں اسلام و دین نے متعین کی ہیں ہم اس پر رہیں گے تو آپ کی زندگی بھی مثالی آپ کا گھر بھی مثالی اور انشاءاللہ آپ کا معاشرہ بھی مثالی بنے گا ایک اور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا محمد فیضان رضا ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور مثالی معاشرہ سلسلہ یہ سب آپ کا بہت اچھا ہے اور یہ نوجوان نسل کے لیے مطلب بہت فائدہ مند ہے آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے آزادی اس کی نسبت سے میرا ایک سوال ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر والے ہمیں کسی بھی چیز سے روکتے ہیں گاڑی نہیں دیتے اگر رات کو دیر تک باہر نہیں نکلنا دیتے تو یہ ہمیں سختی لگتی ہے ہمیں پابندیاں لگتی ہیں اب مطلب ہمیں کتنی آزادی ہونی چاہیے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہمارے گھر والے اگر ہمیں روکتے ہیں اس میں مطلب ہمارا ہی فائدہ ہوگا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہم کس طرح اپنا ذہن بنائیں کہ یہ مطلب ہمارا فائدہ ہی ہے اس میں اور یہ پابندیاں نہیں ہیں یہ ہمیں کتنی آزادی ہونی چاہیے اس حساب سے آپ میں آج بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب آپ ایک بچپن میں پتیلی کی طرف دوڑے تھے اور آپ کے والد صاحب نے دور سے آواز لگائی تھی بیٹا دور رہو یہ گرم ہے آپ نے ہاتھ لگا کے چیک نہیں کہتا کہ یہ گرم ہے آپ نے والد صاحب کی بات مان لی تھی کہ ابو کہہ رہے ہیں تو یہ گرم ہوگی جس طرح آپ نے بغیر پتےلی کو ہاتھ لگائے مان لیا کہ اب بو کہ گرم ہے تو یہ گرم ہوگی اور آپ روح کے ہاتھ لگانے سے اسی طرح اگر آپ کے والد صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا باہر مت جاؤ اس ٹائم پر آپ کے لیے نقصان دہ ہے آپ مان جائیے آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا اس وقت سو جائیے تو آپ مان جائیے بیٹا یہ کم چھوڑ دیجیے تو مان جبکہ وہ کام جو آپ کے والد صاحب آپ کو چھڑوا رہے ہیں اس کا چھوڑنا اللہ کی نافرمانی فرمانی نہ ہو تو والد صاحب کی بات مانیے امی کی بات مانیے اور مان جائیے کیونکہ یہ آپ کے خیر ہیں میں نے جو فردان جو بات ارض کی نا تین چار چیزیں ہیں، اگر یہ بات والد کے لیے والدہ کے لیے اپنے خیر کے لیے ہو جائے نا یہ میرا خیر ہے یہ میرے بھلا چاہتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں یہ علم مجھ سے زیادہ ہیں اور میری خوبیوں کے میری خامیوں کے, ساتھ کے علاوہ میری خوبیوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی ارض کر دی تھی کہ اگر ایسے پیرنٹس یا ایسے بڑے کہیں کہیں جہاں پر کوئی حرج نہیں ہے نہ اخلاقی نہ شرح وہاں پر بھی اگر آپ روکیں گے ٹوکیں گے نا تو صحیح جگہ کو روکنے ٹوکنے میں ان کو اپنی آزادی کے ضائع ہونے کا وہ لگا رہے گا تو آپ اپنے ماں باپ پر بھروسہ کریں میں تو اولاد کو یہی ارض کروں گا آپ ماں باپ پر بھروسا نہیں کرو گے تو کس پر کرو گے آپ کو دوست پر بھروسہ ہے آپ پر باہر اپنی کسی کلک پر بھروسہ ہے مگر اس پر بھروسہ نہیں ہے جس نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کی انگلی کا جلنا اس پر گوارا نہ تھا آپ پر اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ جب آپ سیڑھی کے پاس چلے جاتے تھے تو اس کی سانسیں بند ہو جاتی تھی کہ بیٹا گر نہ جائے اس کو چوٹ نہ لگ جائے وہ لوہے کے دروازے لگا دیتے تھے کہ خرچہ کر کے باہر نکلے گا تو اس کو چوٹ لگ جائے گی آپ اس, آپ اس پر اعتماد نہیں کر رہے کہ جب آپ سوئچ کی طرف بھاگتے تھے تو وہ پیچھے سے بھاگتے تھے کہ یہ انگلی لگا دے گا تو اس کو کرائنٹ لے گا اس وقت کوئی آپ کا کو دوست آپ کو بچانے نہیں آیا تھا اس وقت کوئی آپ کا باہر کا ہمدرد بچانے نہیں آیا تھا جن والدین نے پال پوس کر آپ کی ایک ایک سانسوں کا خیال رکھ کر آپ کے ایک ایک عضو کا خیال رکھ کر آپ کی غذا کا خیال رکھ کر آپ کی صحت کا خیال رکھ کر, کر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا جا کر آپ کو بڑا کیا اور آج جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ ماں باپ وہی آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں کرو تو آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ میری آزادی پر پابندی لگا رہے ہیں یہ نادانی ہے بیٹی کہتی ہے کہ ماں میری آزادی پر پابندی لگا رہی ہے باپ میری آزادی پابندی لگا رہے نہیں بیٹیوں کو وہ سمجھدار اور سلجھے ہوئے ماں باپ جن چیزوں سے روک رہے ہیں نا وہ بیٹیاں کو ابھی نہیں پتا کیونکہ ان کی عمریں بڑی ہیں والے دن کی انہوں نے اس راہ پر چلنے والی لڑکیوں کا انجام جان لیا ہے اب وہ نہیں چاہتے کہ میری بیٹی جہاں پر چلے اس انجام کو وہ بھی پہنچے وہ آپ کو پہلے سے روک رہے ہیں اور آپ کو اس کی آزادی نظر آ رہی ہے اور آپ کے ماں باپ کو اس آزادی میں آپ کی بربادی نظر آ رہی اللہ ہے اس وقت آپ کو بیٹا نظر نہیں آ رہی مگر جب آپ کی اولاد ہو جائے گی نا پھر آپ کو آپ کے ماں باپ کی قدر ہوگی یہ, یہ ہے یہ ہے یعنی کہ اگر آپ تاخیر سے آتے ہیں تو کل ابھی آپ کو نہیں انداز ہو جب کل آپ کی اولاد تاخیر سے آئے گی اور آپ دروازے کے گر چکر لگا رہے ہوگے نا کہ بیٹا ابھی تک یا بیٹی ابھی تک آئی نہیں ہے تب ہم کو پتا چلے گا کہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف دی تھی اور ہمارے ماں باپ جو ہم کو منع کرتے تھے ہماری آزادی پر پابندی لگاتے تھے بلکہ ہمارے ماں باپ ہم آزادی کے ساتھ اچھی زندگی کے ساتھ آگے کا سفر طے کر سکے ہمیں یہ راستہ بتاتے تھے سوالات محطان بھی ایس ایم ایس کے ذریعے آ محطان رہے ہیں مدن ضلع کے ناظرین کے کے پی کے خیبر پستونخوا اسماعیل خان سے ایک, ایک سوال تھا جس کا آپ آ, جواب جو ہے وہ ارشاد آ, فرما چکے ہیں یہاں ایک اور آ, سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آ, ہمیں جب بھی مجھے جب بھی کوئی کسی کام سے منع کرتا ہے تو مجھے بہت سخت غصہ آتا ہے بھلے میرے پیرنٹس ہی مجھے منع آ, کریں مجھے بتائیں میں کیا کروں لا حول شریف پڑھیں لاہور شریف کریں اور اروزب اللہ من شعیع طوانجیم کا وردھ کریں اور اپنے ماں باپ پر بھروسہ کریں میں ایک ہی بات بتاؤں گا شوہر کے اوپر بیوی بھروسہ کرے بیوی پر شوہر بھروسہ کرے مطلب میں آپ کو بوری موٹی مثال دی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کو پولیس پر بھروسہ ہے پولیس والے کہہ دیتے حالانکہ پولیس کی ایک تازہ رشوتیں لیتی ہے کرپشن میں مبتلا ہے سارے نہیں لیتے لیکن ایک تعداد ہے جو کرپشن مبتلا ہے وہ بھی آدمی کہ آگے مت جاؤ آگے آگ لگی ہوئی یا مان لیتے ہو یار تو ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہو یار اچھی بات نہیں ہے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہو وہ گھر کے چولہے سے کو بچاتا تھا تب آپ بچ جاتے تھے آج باہر جانے سے کو روکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ اولاد کو لائک نہیں ہے کہ ماں باپ کو غصہ کرے اولاد کو لائک کر دے تو نالائک اولاد ہوتی ہے جس ماں باپ پہ گسا آ جاتا ہے اولاد مطلب ماں باپ اور اولاد ان دونوں کے درمیان غصے کا کیا کام غصے کا حق ماں باپ کو ہے اولاد کو تھا کب ناراضی کا حق ماں باپ کو اولاد کو تھا کب آپ آپ کو جو حق ہی نہیں ہے اور آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں ماں باپ ماں باپ کا یہ ماں باپ کی یہ ماں باپ کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے ناراض ہو جائیں ماں باپ کا یہ مطلب مقام ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے مطلب کہ وہ روٹے وائے یہ تو آپ خود لائن کراس کر رہے ہیں اپنی ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں آپ پیچھے رہیے ناراض ہونے کا حق ماں باپ کو ہے وہ ناراض ہوں گے آپ کو منانا پڑے گا روٹھنے کا حق ماں باپ کو ہے وہ روٹھیں گے آپ کو منانا پڑے گا روکنے کا حق ماں باپ کو ہے وہ روکیں گے آپ کو ماننا پڑے گا جبکہ ان کا روکنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر آپ کو ابھرتا نہ ہو یہ یاد رکھیے گا ماں باپ کی اطاط ماں باپ ماں باپ کی اطاعت وہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی یہ یاد رکھیے گا اس کے علاوہ ماں باپ کی بات مانتے رہیں مثال کے طور پر غلط روکا ہے ماں باپ نے بالکل غلط روکا آپ صحیح جا رہے تھے غلط روک دیا آپ کا نہ جانا وہاں واجب بھی نہیں تھا بس روک دیا کہ بس نہیں جاؤ ہمارا دل نہیں کر رہا اگر رک جاتے ہیں تو کیا نقصان ہے اللہ اللہ اللہ مجھے یہ بتا دو آپ کا نقصان کیا ہے آپ فون کر کے منع کر دیتے ہو کہ یار میرے والد صاحب نے وہ یہ منع کر دیا ہے میں نہیں آتا ارے یار آ جانا بڑا مزہ آئے گا نہیں مجھے مزہ میرے ماں باپ کو راضی کرنے میں चक آتا ہے میں نہیں آتا یہ جملہ بولنے میں آپ کی زبان کو کیا تکلیف ہے کتنی مرتبہ آپ کے ماں باپ کو بلاوے آئے تھے دعوتیں آئی تھیں کتنی مرتبہ ہوا تھا یہ کہہ کر آپ کے ماں باپ نہیں کہتے کہ میرا بیٹا گھر میں اکیلا میرے بچے کو کون سنبھالے گا مکے اور مدینے کے موقع ملتے ہیں حج اور عمرے کے موقع ملتے ماں باپ اولاد کو چھوڑ کر نہیں جاتی پتا نہیں کیسے اولاد ہے جو ماں باپ کے بارے میں ایسی سوچ سکتی ہے اور ماں باپ روکے تو کہتے ہیں کہ ہماری آزادی پر پابندی لگا دی گئی ہے ایسا نہ کریں یہ بہت زیادہ یہ کلوز میٹر ہے ماں باپ سے ہی اس لیے میں نے زیادہ تر ماں باپ اور اولاد پر زور دیا ہے اتنی بڑی عجیب ہوگی نا اس سب کے ماں باپ ماں باپ بمقابلہ اولاد یہ مینٹلٹی کیسی عجیب ہے کیونکہ ماں باپ کے تو چوزے ہیں کہ جس ان کے پرو کے نیچے ہونے چاہیے نہ کہ ہر معاملے میں یعنی بیٹی ہے تو وہ ماں کے ساتھ مقابلہ کرے گی بتاہوں, ایسے کو میرے نوجوانوں کیا اسلامی بھائی اسلامی بہنوں میں آپ کو بتاؤں صرف اور صرف پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا دوست ملا ہے جس نے ماں باپ کا اطاعت فرما بردار ہے وہ آپ کو ماں باپ کا اطاعت فرما بردار بنائے گا اور اگر آپ کو ایسا دوست ملا ہے جو خود ماں باپ کا نام ہے ماں باپ کو ستا ہے تو وہ آپ کو ماں باپ کا باغی بنائے گا وہ یہ کہے گا کہ یار یار ماں باپ کا تو کام ہی ایسا ہی ہے مگر اگر آپ کو پتہ آئے گا آپ کا دوست ایسا ہے کہ جس کو باپ کا ماں کا فون آئے گا میں ایک ایسے بیٹے کو جانتا ہوں کہ اس کیا والد اس کو فون کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے باپ کا فون نہ اٹھائے حق حق حق فون اٹھاتا ہے تو یہ بھی ایک شہادت ہے یعنی کہ کتنا بڑا ٹینشن ہوتا ہے اس ماں باپ کو کہ جب وہ آپ کو کال کریں اور آپ کو ٹریس کریں اور اللہ کی پناہ اور آپ دیکھیں یار امی کا فون ہے یار اٹھا لینا یار اٹھاؤں گا بولے گی گھر آ ابو یار ابو کا فون ہے ابو یار گھر یہ تو بیوی کا فون ہے بچوں کی امی کا کیا ہے بولے گی گھر آؤ اب یار دیکھو یار میری بیوی کو آزادی ہے یا نہیں ہے ختم کرے نا یہ ساری ڈسکشن اب شادی ہو گئی ہے گھر پہ رہے اب آزادی کیا بیچلر زندگی تھوڑی اب آپ کی میرٹ لائف ہے ماں باپ نے فون کیا تو ماں باپ کا کام ہے یار مطلب میں تو کہوں کہ والی صاحب آفس پر اتنے بیزی تھے سیٹ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی اور ہزاروں لاکھوں روپے کی کوئی ڈیل چل رہی تھی پیچھے سے آپ کی امی کا, آپ کی, امی کا آپ کے ابو کو فون آیا تھا کہ وہ مننا گر گیا ہے اور میٹنگ چھوڑ کر آپ کے والی صاحب بھاگے تھے لاکھوں کروڑوں کی میٹنگ ہے کہ بیٹا بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے اس کو تو نہیں کہا تھا کہ میری آزادی کا کیا بنے گا ماں باپ کو آزادی کوئی پرواہ نہیں تھی اولاد کو اپنی آزادی کی بڑی پرواہ ہے یہ،, یہ عجیب ہو گیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اولاد اپنی آزادی ماں باپ سے دوری کو کیوں سمجھتی ہے ان کے سائے میں رہنا ان کے شیڈ میں رہنا ان کی جسے کہتے ہیں کہ دستوں بازو بن کر رہنا اس میں آزادی کیوں نہیں اتروائی اس میں تنگی محسوس کرنا کیوں یہ اتروائی کہ اگر معاذ اللہ اگر اولاد کے اندر کوئی بد اخلاقی جیسے افعال یا فعل ہونا جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے اور اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تو ماں باپ سے چپ کر رہتے ہیں اور جن کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں نا نہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ماں باپ کے قریب رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا فیل ہے نہیں اس سے ہم کو ماں باپ کے آگے شرمندہ اٹھا ہونا پڑے جن کے اندر ایسی کمزور عادتیں ہی ہوتی ہیں نا وہ ماں باپ اچھا ان کو, ان کو نہیں سمجھ پڑتی کہ ماں باپ کو سب سمجھ, پڑت سمجھ پڑتی ہے یہ ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ اولا سہمتی کے ماں باپ کو سمجھ کچھ نہیں پڑتی ہے ارے بھائی وہ باپ ہے باپ ہمارے باپ بولتے ہیں ہیں اس کو وہ وہ باپ ہے ہے ہے ماں بولتے کون تو آپ بھی بولو گے یہ یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے یہ یہ نہیں ہے ان کو بچہ نہ ماں بچے ہوتے ہی نہیں ہیں بچے تو ہمیں اللہ اللہ ماں کبھی بچے ہی نہیں ہوتے آپ کے ذریعے سے ایک پیغام اور مل جائے چلی یہ تو وہ ہے نا کہ جن کی اولاد جوان ہو گئی یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بدقسمتی قسمتی سے زمانہ جو کہ جنریشن گیپ جو آ ہے مگر ابھی جن کے بچے چھوٹے ہیں ننّے منے بچے ہیں ان والدین کو ہم یہ مدنی پھول نہ دیں ماشاء اللہ اجدل آپ دیکھتے ہی رہتے چونکہ موقع کی مناسبت سے کہ بچہ کسی اور کو جا کے دوست بنائے بچہ ڈھونڈے کہ میرا کوئی اور دوست بنے تو ماں باپ اس کو اپنا دوستہ بنا لیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسی صورت اختیار نہ کریں کہ ماں باپ ہی بچے کے بہترین دوست بن جائے اس کے لیے ماں باپ کو ٹائم دینا پڑے گا اس کے والدین نظر ہے آنکھوں مگر کے ماں باپ کے لیے سب کچھ اصل میں ماں باپ اگر صرف ڈاکٹر بنے رہیں گے نا تو تو کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جب پیشنٹ مریض ہوگا تب ٹائم دیں گے مریض نہیں ہوگا تو ٹائم نہیں وہ بھی آن کال ڈاکٹر آن کال ڈاکٹر چونٹی ڈاکٹر نہیں ہے ماں باپ ڈاکٹر نہیں ہے ماں باپ تو سب کچھ ہے تو ماں باپ کو تو جتنا ٹائم اولاد کو دینا ہے وہ چونکہ اچھا ٹائم جو دے رہے ہیں ان کو ٹائم دینے کی تربیت نہیں ہے ٹائم دینے کی تربیت نہیں ہے اچھا جو تربیت ٹائم دینے کی تربیت نہیں ہے اور جو نہیں دے رہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹائم نہ دینے سے کتنا بڑا گیپ آ جائے تو یہ چیزیں ہیں مکس کرنا پڑے گا مگر پھر بھی میں ان اولاد کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اپنے والدین کا دب کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں ایسی اولاد نہیں ہے نہیں آج دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں بھی آپ کو ایسی اولاد ملے گی جو اپنے ماں باپ کو لبیک کہتی ہے جی کہتی ہے حاضر کہتی ہے کبھی کبھی اولاد اور ماں باپ کے درمیان کوئی نہ کوئی میں نے پچھلے دنوں میں ایک بیان کیا تھا جنریشن گیپ پر تو کہیں کہیں کچھ ہو جائے نا تو ماں باپ کو گیپ پیدا نہیں کرنا چاہیے یہاں ماں باپ کو میں تھوڑی سی مدنی جا کروں گا کبھی ماں باپ ضد میں آ کر اولاد کے ساتھ فاصلہ پیدا نہ کریں نقصان آپ کی اولاد کا ہے اور بعد میں جا کر پھر جو تکلیف ہوگی نا وہ آپ کو زیادہ برداشت کرنی پڑے گی زیادہ مہربانی کریں اولاد ٹھیک ہے کبھی ہو جاتا اب گھر کے اندر ہی ہے نا گھر کے اندر ہی ہے کبھی کوئی ایسا ہو گیا غلطی ہو گئی کوئی نہ کہنے والی بات اگر اولاد نے کہہ دی تو ناراض ہونے کے بجائے اس کی بیٹھ کر تربیت کریں موقع دیکھ کر کہ بیٹا یہ بات بولنی چاہیے اس میں نہ ماں اور باپ دونوں اپنا کریکٹر ڈیفائن کریں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یہ بیٹا بیٹا فری کا مشورہ ہے یعنی ماں نہ سمجھایا کہ تجھے آپ کو میرے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا باپ نہ کہے کہ آپ کو میرے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ماں بولے کہ بیٹا وہ کسی اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے ایک دن کے بعد کوڑا موقع نکال گا باپ کو سمجھانا چاہیے بیٹا امی وہ نہیں نہیں بیٹا مان جائے گی مان جائے گی میں تو جانتا ہوں نا آپ کی امی کو یوں کر کے تھوڑا سا جانتا ہی ابھی اتنے سال تو نکالے ہیں بیوی نہیں جانتا تو کیا کرتا باہر نکالتا تھا یہ تو تھوڑا یوں کرو یوں کرو یوں کرو امی مان جائے گی بیٹا امی کو منانا بہت ضروری ہے ماں ماں ہوتی ہے نا یوں کر کے تھوڑا سا بیٹے کے دن میں تھوڑا سوف کرنا پھر بھی نہ ہے تو میں بیٹھا ہوں نا بیٹا میں کہاں چلا گیا ہوں ایسا مطلب کہ وہ فرینڈ شپ اور اتنا ایک بیلنس کے ساتھ ماحول بنا ہے کہ بیٹے کو بھی لگے گا اور میں ہوں گھر کے اندر مطلب کہ میں ایکزٹ کرتا ہوں اور میری بھی ایک پوزیشن ہے اچھا اولاد کو تھوڑا سا ہی لگے کہ بسا کے اولاد ہے اگر اولاد کو بھی کوئی بات ایسی فیل ہو گئی ہے تو اس کو بھی یہ فیل ہو کے یار میری بھی ناراضگی کی کوئی امپورٹنس ہے یا نہیں ہوتا مجھے بھی ویسا ہو گیا جیسے بچہ تھا تو بھی تو ناراض ہوتا تھا مناتے ہی تھے نا وہ روٹ کے کونے میں بیٹھ جاتا تھا تو پھر اپنے یوں ہاتھوں پہ چل چل کے جاتے تھے مناتے ہی تھے نا تو اب ٹھیک ہے تو اب یہ ٹھیک ہے اب تھوڑا سا شور آ گئے اس کے اندر لیکن آپ کے اور اس کی عمر میں آج بھی اتنا فرق ہے جتنا اس کی پیدائش وقت تھا مدینہ یہ یاد رکھے گا جب یہ پہلے دن کا پیدا ہوا تھا اور آپ کے اس کی عمر میں فرق تھا نا آج یہ بیس سال کا بھی ہو گیا نا اور آپ کی اس کی عمر میں فرق اتنا ہی ہے یہ بتا دو جس طرح آپ کے تجربات اور سنسیریٹی بڑھتی چلی گئی ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ روک گئے تھے اور یہ پچیس سال کے بعد آ کر آپ کی عقل کے برابر آ گیا ہے نہیں آپ کی عقل آج بھی اتنی پچاس سال تک اس کی پچیس سال تک ہو گئی جب آپ پچیس سال کی آپ کی عقل تھی تو اس کے اندر عقل ہی نہیں تھی پیدا ہوا تھا تو آپ کے اور اس کی عقل اور تجربے میں جو فرق ہے وہ اتنا ہے اولاد اس کو مان کر ماں باپ کا گزار بنے اور ماں باپ اس کو سمجھ کر اپنی اولاد کو ہر وقت بہت زیادہ سیریس نہ لیں یہاں ایک اور سوال بھی ہے حضور بڑے پیارے مدنی فل بیان ہو رہے ہیں یہاں میں شیئر کرنا چاہوں گول گا گول مدنی لیکن لیکن. جی کال بدری شامل کرنا چاہیں لیکن بات میں وہ کر دوں کہ میرے لیے بڑی انسپیرشن تھی کہ جب حامد بھائی کا نکاح تھا میں نے دیکھا میل اسنت بھی موجود تھے نگانے شورا کے والد صاحب بھی تھے تو نگانے شورا نگانے شورا ہیں دعوت اسلامی کی تنظیمی سٹرکچر کو ہیڈ کرنا دیکھنا لیڈ کرنا بہت بڑا ایک منصب ہے لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا یہ پہلے ایک دوسری جگہ پر بیٹھے پھر وہاں سے اٹھے اور اپنے والد صاحب کے جیسے کہتے نا قدموں میں بیٹھنا ویسے میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنے والد کے قدموں میں بیٹھوں کی اللہ نے ایک دن دکھایا تھا کہ میرے بیٹے کا نکاح تھا اور مجھ سے زیادہ میں سمجھتا شاید ہو سکتا ہے میرے والد صاحب خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیٹے کے بیٹے کے نکاح میں آیا ہوں سبحان اللہ تو اس میں کیا رہ جائے ہمارے, ہمارے یہاں وہ اس کا ایک مختصر سے ہم نے محفل بھی رکھی تھی تو اطربائی تھے اس میں تو اس میں بھی آپ کو یاد جی ہوگا میں نے اناؤنس کیا جی تھا جی کہ جی بطا ابھی میرے والد صاحب آئے نہیں ہیں میں والد صاحب کی تعظیم میں ابھی سہرہ نہیں ہوگا میرے والد صاحب آئیں گے اس کے بعد میں ان شاء شروع کروں گا شاہد سب کا ویسے بھی میں نے الحمد للہ چکے حضور کی خدمت میں مجھے کئی مرتبہ انفرادی طور پر بھی حاضری کی سعادت ملی ہے اور ایسے وقت میں بھی میں حاضر ہوا کہ قبلہ, کی خ... قبلہ اپنے بابا جان کی خدمت پہ حاضر تھے اور اس وقت بھی میں نے جو نگران شورا اور ان کے بابا جان کا جو ایک تعلق ایک ہوتا ہے نا باپ بیٹے کا جو تعلق ہے وہ بھی مجھے انفرادی طور پر اس کا بھی ایکسپیریئنس ہوا اور ماشاء اللہ چونکہ ان کے بابا جان سے پھر انڈرسٹوڈینڈ جو مجھے ایک کسی قربت کی کیفیت ملی تو میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ اجزا وجل حاجی صاحب کی تربیت میں بھی ان کے بابا جان کا بھرپور ہاتھ ہوگا اچھا ماحول ماشاء یعنی ریلیشن شپ ایک دوستانہ ماحول اچھا تو ہوتا کہ چلے میری عمر کے حساب سے میرے بچے کی عمر اور اللہ حاجی صاحب کی عمر شریف اور پھر بابا جان کی عمر شریف اس کے باوجود جو دوستانہ انداز میں نے دیکھا نا کے مدنی ماحول کی برکت مدنی محول کی اور امیر سنر کے دامن کرن کی بہار ہے اب چلتے ہیں جی کال کی طرف میسج بڑا پیارا ہے مزے کا میسج ہے یہ میسج ہے بابل المدینہ سے اور میسج یہ ہے کہ چونکہ سلسلہ آپ کا ہے تو جواب اس لیے آپ ہی کو دینا ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا افطاری میں آپ کیا کھا کے آتے ہیں کیونکہ نماز کے فورن بعد تو آپ سلسلے میں آ جاتے ہیں اور پھر سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کیا کھا کے آتے ہیں میرے ابو بہت پریشان باب المدینہ سے میسج آئیے آپ کی غمخواری کا خیر خائی کا شکریہ پریشان آؤ مدنی چینل کی سکرین پر جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم پانی پیتے ہیں اور جو ایک تو چیزیں وہ باپا کے پاس ایک دیسی وہ سمجھے کہ وہ میتھی کے دانے یہ مطلب خون اور پیٹ کے لیے اچھے ہیں تو بس وہ جو لیا لیا اس کے علاوہ میں کھاتا نہیں ہوں کچھ بھی یوں اب آ تو کھانا اور چائے وغیرہ یہ سب سلسلے کے بعد انشاءاللہ <سلام> شاء تو اچھا اس میں مجھے کوئی ذاتی طور پر تکلیف نہیں ہے میں کوئی زحمت لے کر نہیں آتا اور ماشاءاللہ پانی وغیرہ اتنا پی لیتا ہوں کہ مجھے اتنی کھانے کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے ماشاءاللہ ہم اب سنت کی بھی زیارت کرواتے رہیں کال کی طرف بھی چلتے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام سعد اتاری ہے اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں نگرانی شورا کا پروگرام مثالی معاشرہ بہت اچھا ہے اور آج جو ان کا ٹاپک ہے میری آزادی اس کے متعلق میں اپنی یونیورسٹی کا ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے ہماری یونیورسٹی میں یہ آزادی تھی ہر چیز کی کہ آپ کچھ بھی پہن کے آ سکتے ہو لباس میں تو لڑکے لڑکیاں اپنی اپنی من پسند چیزیں پہناتے تھے اس سے جب بہت زیادہ ماحول خراب ہو گیا یونیورسٹی کا تو انتظامیہ نے کہا کہ ریسٹرکشنز لگا دی کہ لڑکے صرف یہ پہن کے آئیں گے اور لڑکیاں صرف یہ پہن کے آئیں گی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بہت زیادہ آزادی دے دی جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں جزاک اللہ آمین و ای کم آزادی تو یہ بھی نہیں دینی چاہیے کہ لڑکیوں لڑکیاں ایک ہی ادارے میں پڑھیں یہ بھی آزادی نہیں ہونی چاہیے ان کی الگ ان کا ایک الگ سارا نظام ہے یہ آزادی کی بھی ہم تو فیور نہیں کرتے اور اس میں بعض سورتیں تو ناجائز کی بھی شامل ہیں تو میں نے ابتدا نرض کر دی تھی کہ جو جن اداروں میں آپ پڑے, پڑے ہیں کام کرتے ہیں وہ سارے ادارے اصول کے ساتھ چلتے ہیں ایون کہ ہم شریعت کے کام بھی دیکھیں نا تو ہمیں ایک وقت, ایک وقت ہے کہ اس وقت زور پڑنی ہے لیکن ہم پابند ہے کہ یہ وقت گزرنے نہیں دیں گے ہم وقت گزر جائے گا تو نماز ادا ہو جائے گی تو ہم صبح کے لیے زہر کے لیے عصر کے لیے مغرب کے لیے شاہ کے لیے ہمیں بھی امی ایک وقت کے اندر پابند ہے روزہ ہے اس سے پہلے بند کر دو اس سے پہلے کھول نہیں سکتے تو آزادی اب میری مرضی تو یہ بھی دیکھیں نا جو روزے میں رہ کر بھی کہ اسلام اور دین بھی ہمیں اصولوں میں طریقہ کار میں احکامات میں پابند کرتا ہے ہماری باؤنڈری ہے اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ فریڈم وتھ لمیٹیشن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا لیمیٹیشن کے ساتھ جو آزادی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے ورنہ یہی آزادی ہیں جو لوگ ہولڑ بازیاں کرتے ہیں اور آپ ہی کہتے ہیں کہ یار ان کو سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے ان کو سمجھو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی ملنی یہ آزادی نہیں ہے آزادی اس کو نہیں کہتے بلکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو پر اگر ہم اپنی اسلامی زندگی پر بات کریں تو حدیث پاک تو یہ ہے کہ دنیا مومین کے لیے قید کھانا ہے کافر کے لیے جنت ہے تو ہمارے لیے تو دنیا ہے ہی قید کھانا ہم تو اصول و پابندی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مرنے کے بعد جو ہمیں اللہ نے چاہا اس کی رحمت سے جنت ملے گی جو مغفرت کی بشارت ملے گی پھر جو آزادی ملے گی وہ واقعی آزادی مم ہوگی یہاں پابندی ہوگی تو وہاں انشاءاللہ شاء <د مت حض> آزادی بھی ہو جائے گی خوبصورت آزادی ہوگی خوبصورت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عمران انکل میں نے آپ کا سلسلہ دیکھا مجھے بہت اچھا لگا میں نے ہاتھ سے نیت کری ہے کہ میں اپنے امی ابو کو نہیں ستاؤں گی انشاءاللہ عز انشاجل ان شاء اللہ اللہ آپ کی اس نیت پر آپ کو استقامت دے اور دوسرے مدنی منی اور کو بھی یہی نیت کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے جی سنائیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد ماجد رضا تاریخ بابل المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں یہ سلسلہ مثالی معاشرہ بے حد منفرد سلسلہ ہے اور ہم جیسی نوجوان نسل کے لیے یہ بے حد زبردست سلسلہ ہے میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ہمیں باہر نکلنے سے ہم جیسی نوجوان نسل کو والدین باہر نکلنے سے زیادہ دیر باہر رہنے سے دوستوں میں رہنے سے منع کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں آزادی ملنی چاہیے کہ نہیں السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماں باپ کو تشویش ہی تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا دیکھیے والدین کی تشویش کا نہیں ہے ایک شخص بار کا رسالت میں حاضر ہوا میں آپ کو بتاؤں والدین کی امپورٹینس سمجھے آپ کیونکہ آپ کا یہ بھی سوال ماں سے ریلیٹیڈ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں یا ہم یہ کرتے تو ماں کو یہ ہوتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ میں آپ ہجرت کے لیے ہجرت بیت کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میں اس حال میں آیا ہوں کہ میں اپنے والدین کو رلا کر آیا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے بڑا مختصر اور بڑا جامع جواب اور بڑی بڑی تعلیم دی اس میں ہم نے فرمایا کہ لوٹ جا جس قدر رلایا اس قدر اب انہیں اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر تو تشویش ماں باپ کو ہوتی ہے اچھا اب دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں موتقیفین موجود ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ماں باپ کو تشویش ہو رہی ہوگی کیوں اچھی جگہ پر ہے اچھے ماحول میں پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کو نقصان نہیں ہوگا یہ یاد رکھیے گا والدین کو آپ کے باہر رہنے سے تشویش ہو رہی ہے نا اس کے پیچھے آپ کا نقصان آپ کی اخلاقی کی خرابی آپ کے وقت کی خرابی اور آپ کے مطلب کے وہ فیچر کی خرابی ان کے پیش نظر ہوتی ہے اور کیا آپ گھر میں بیٹھے رات جاگتے ہیں آپ کو ماں باپ کہاں ستاتے ہیں بولتے ہیں بولیں گے تب جب آپ کا صبح کا سارا جذبہ متاثر ہوگا تو یہ ہوتا ہے اب ہم لوگ نوجوان میں تو کہہ رہا میں آپ لوگ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ आप مطلب بڑے بڑے جوان ہو آپ کو دیکھ کر تو بڑے بڑے جوان ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ اللہ حوصلہ یہ بھی ایک حوصلہ اضافہ اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے اللہ آپ کو مزید نوازے برکت اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کیا بھلا چاہتے ہیں اور آپ خود اس وقت جو ہم مطلب جو باہر نکلنے کی جو سوچتے ہیں جو گھومنے پھرنے کی سوچتے ہیں نہ یہ ایک نفس ہوتی ہے چاہتی ہے لیکن جب آپ اسی کو کور کر کے آگے بڑھتے ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ہے اس کو پوچھو کتنا گھومتا ہے یہ اس کو فیچر پیارا ہے ڈاکٹر میڈیکل جو پڑھتے ہیں کتنا گھومتے ہیں کو فیچر پیارا ہے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں لائبریری میں بیٹھے رہتے ہیں ان کی کوئی فرینڈ سرکل نہیں ہوتا یار جس کے سامنے جو بھی ٹارگیٹ ہوتا ہے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس میں جت جاتا ہے اور ایک اور آپ کی گفتگو سے ایک ایک جملہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اولاد کو والدین کے تفتیش کرنے پر جو تشویش ہوتی ہے نا اس پر بھی کچھ تربیت فرمائے بھائی والدین نے پوچھ دیا تو کیا ہر والدین ہی تو ہیں یعنی امی ابو نے پوچھ دیا تو اس پر بھی ہم گئے تھے کس لیے گئے تھے چکتا ہے کہاں گئے تھے بتا دی اگر کوئی شرمندہ کرنے والی بات نہیں اللہ ہے آ کر کہہ دیں گے میں مسجد میں ترابی تھا تراوی پڑھ رہا تھا تراوی کے بعد سلا تو تسبی کا اعلان ہوا تھا تو میں سلاد تسبی پڑھنے بیٹھ گیا تھا پھر مدنی مذاکرے میں, میں میں نے شرکت کر لی تھی تو آپ کے ماں باپ مجھے لگتا ہے برقر ماتھا چومیں گے آپ اے ارے میرا لگتے جگہ میرا بیٹا اور اگر ایک بار پتہ چل جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یہ تو پھر اعتماد ایک بار ٹوٹتا ہے پھر جھوٹتا نہیں ہے اللہ اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ اے اللہ کرم فرمائے بول لے, لے, لے لیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ولید یوجنا سے میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ بھی بچپن کے ایک وقت میں گزرے ہوں گے تو بعض اوقات انسان پہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے یعنی کہ ماں باپ جو مجھے کہہ رہے ہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں اپنے راستے پہ ٹھیک چل رہا ہوں ان کی سوچ بری ہو چکی ہے ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو آپ بھی اسی عمر میں تھے آپ نے کیا ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ اس جگہ پہ آج آ بیٹھے ہیں کیا بات دیکھیں آزادی جو آپ جس نوجوان والی زندگی انداز کی بات کہہ رہے ہیں ہم نے وہ گزاری ہے اور واقعی بڑی آزادانہ انداز میں زندگی گزاری تھی اور مجھے تو سچی بات ہے کہ سمجھایا ہی گیا میں جب گلزر حبیب مسجد جو دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز ہے مدنی ماحول میں نہیں تھا تو وہاں سے میں راتوں کو رمضان کی راتوں میں میں نکل جاتا تھا دوستوں کے پاس تو ہماری اما ہوتی ہیں وہ مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نیچے اتنے اللہ اللہ اللہ کرتے ہیں اتنا اللہ کو یاد کرتے تو ٹکٹ جاتا ہی نہیں ہے اور بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے تو اسی طرح ایک سال میرا اسی طرح رمضان مبارک میں دیکھتا تھا میں کو دعوت اسلامی کے قریب نہیں تھا لیکن گھر سے بولا جاتا تھا گھر سے بولا جاتا تھا وہ بولنا بھی اثر کر گیا ان کی بات سمجھانا بھی اثر کر گیا اور ایک ذمہ داری کے متعلق والدین کا ذہن بنانا بھی اثر کر گیا اور صحیح بات یہ کہ پھر امیل سنت کی باتیں جو پروپر جو اثر کرتی چلی گئیں تو وہ لینے کا دل کرتا رہا میں نے کہا نا کہ جب سمجھانے والے کے بارے میں یہ ذہن آپ کا بن جائے گا نا کہ یہ میرا خیرخا ہے مجھ سے زیادہ علم اور تجربہ ہے اور میری برائیوں کے علاوہ میری خوبیوں پہ بھی اس کی نظر ہے اور پھر اگر وہ چیزیں ان کے ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی ہے محبت کے ساتھ اب اس عقیدت بھی ہے اب اس کی بات نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں بنتا کوئی تک نہیں بنتا وہ آپ کی آزادی پر پابندی نہیں لگا رہا بلکہ آپ کو بربادی سے بچا رہا بات بات یہی چیز ہمیں ہر مسئلے کو اور سمجھانے والے کو یہ اپنا کردار ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ سمجھنے والا آپ کی بات سمجھ جائے بہار کا میسج ہے باب المدینہ سے فیضان انشاءاللہ اللہ آج آپ سے نیت کرتا ہوں کہ والدین کو اپنا مخلف سمجھوں گا آج آپ نے سمجھا دیا بہت شکریہ مخلصی سمجھیں ماں باپ کو مخلصی سمجھیں اور اگر ماں باپ کہیں پر غلطی کر رہے ہیں کہیں پر ان کو مطلب کوئی تساموں ہو رہا ہے غلط فہمی ہو رہی ہے تو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کو یقین دیا نہیں الجھے نہیں لڑے نہیں یقین دیا نہیں کر کرائے ان کو پروف کریں کہ میں جہاں ہوں میں جو کر رہا ہوں نہ اس سے میری دنیا اور آخرت خراب ہو رہی ہے نہ آپ کی عزتوں کو میں داغ لگا رہا ہوں نہ مطلب میں کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں ان کو انشاءاللہ شاء اللہ یقین ہو جائے گی ان کو تسلی ہو جائے گی ماں باپ سے چھپنے کا کوئی تکنی نہیں بنتا ماں باپ سے بھاگنے کا کوئی تکنی نہیں بنتا یہ آپ کے خیر خواہاں ہیں یہ آپ کے خیر خواہاں ہیں یہ آپ کے خیر خواہاں ہیں پا ملت پا ملت یہ یاد رکھیے گا جہاں غلط فہمی ہو گئی ہے والدین ان کو انسان ہیں وہاں دور کرنے کے لیے آپ بڑی نرمی پیار اور محبت کے ساتھ اور مسکرا کر کوئی ترکیب بنا کر ان کو راضی کریں الحمد سگریٹ پینے سے کیوں منع کرتے صحت کے لیے نقصان دے۔ ٹھیک اور کچھ نہیں کہیں گے باقی کچھ مطلب ماں باپ بندہ سگریٹ پینا چاہ رہے صحت پینے سے کہاں منا کیا تھا سگریٹ پینے سے منا کیا وہ بھی پیتے ہو یہ بھی پیتے ہو شربت پیتے ہو ماں باپ نہیں منا کرتے بوتل پیتے ماں باپ نہیں منا کرتے میرا خیال ہے بوتل مہنگی ہوگی سگریٹ کے مقابلے میں شاید وجہ نہیں پتا مجھے دونوں نہیں ابھی خاص بوتل ہاں تو بش میں تو ماں باپ ماں باپ کے سامنے بوتل پی ماں باپ نے نہیں منع کیا اس کی مہنگی تھی سگریٹ بھی ماں باپ نے منا کر دیا اس کا مطلب ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ سگریٹ زیادہ نقصان دے بوتل کے مقابلے بوتل بھی نقصان دہ ہے لیکن ماں باپ کے سامنے اتنی اس کی نقصان دہ نہیں ہے پھر ماں باپ کے سامنے بوتل پی لیتے ماں باپ کے سامنے سگریٹ نہیں خود آپ کو پتا ہے کہ سگریٹ ایک ایسی عادت جو بڑوں کے آگے نہیں پی جاتی یہ اس میں کی ہے تو ماں باپ اگر آپ کو روک رہے ہیں تو آپ بھی تو ایک اگر شرم والے حیا والے تمیز والے بیٹے ہو نا اور اگر یہ خرابی آ بھی گئی ہے تو وہ ماں باپ کے سامنے نہیں پیتے استادوں کے سامنے نہیں پیتے بڑوں کے سامنے نہیں پیتے کیوں نہیں پیتے کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے نا کہ وہ بڑوں کے سامنے نہیں کر سکتا وہ یہ بھی تو ہے نا اور جو یوں کرتے دھڑا لے کے ساتھ تو وہ, وہ ان کی تمیز اور وہ بھی سگریٹ کے ساتھ جل چکی ہوتی ہے اچھا یہ, یہ بھی تو ایک پہلو ہے اپنی جگہ پر کہ ہیلتھ پوائنٹ ویو سے یہ درست نہیں ہے مگر یہ سگریٹ آج تک بھی شرفا کے نزدیک ایک, ایک مطلب کہ نا وہ ایک اسے کہنا چاہیے گلٹی فیل کی جائے ہاں اور یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے ان کا کہ یہ یعنی کہ ہماری صحت پر اس کا اثر ہوگا مگر کبھی بھی معظم دینی کے سامنے والدین کے سامنے فیملی کے سامنے لگا نہ بابڑے باپ کالز کی طرف آپ جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں باپا جھولی پھیلا کر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی دعا ہو رہی ہے کلام ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے جو بھی کیفیت ہے اس طرح چلتے ہوں سر اب